شہید اسلام ڈاٹ کام و کلی صحیح ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق رب تین پھر ان شرح انسان کامل کے فضائل کے بعد انسان متلاق کے فضائل انسان کامل کون تھے عرور تھے نبی کریم خلاصہ فطرت انسان کا بیان منکرین قیامت پر ساجر بسم اللہ الرحمٰن رحمتین میرے محترام یہ انسان کامل کا بیان تھا حضور کیا ہے انسان کی بات ہو رہی ہے لقد خلق نال فی آسن تقوین قسم ہے انجیر کی ذکر شواہد لکھو جی ذکر شواہد قسم ہے انجیر کی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 کہ تین بمانے کا انجیر اور زیتون زیتون یہ پھل ہیں میں بھی قید ہوں یہ بھی معنی ٹھیک ہیں میں غلط نہیں کہتا لیکن میرا رجحان ایک اور معنی کی طرف ہے ادرا غور فرمائیے تین او الج اللہ علیہ دمش تین وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر کون قائم ہے دمشق دمش کا شعر قائم ہے اس پہاڑ کا نام کیا ہے تین سمجھے کوئی جیر وہاں ہوتے ہوں گے اس لئے تین ہے. بیت المقدس بیت المقدس کے پہاڑ کا نام کیا ہے جی زیتون کال قطادہ باضل مانا بلائے متحل تفسیر قرطبی کا حوالہ ہے ذرا میرے محترم غور کرو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 تو یہ دلیل نقلی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام سے قسم ہے زیتون کی یہ کون سا پہاڑ بیت المقََََََََََدسس والا جہاں عیسیٰ علیہ السلام رہتے تھے تو یہ دلیل نقلی ہوگی کیس سے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے بطور سینیر یہ دلیل نقلی کیس سے ہے بتاؤ ملیہ السّلام سے وہ حضرت بلد یہ کیسے ہو گیا حضور ہاں یہ دلیل واہج لکھ لو بھئی جب تور بھی پہاڑ ہے ایک مقام ہے نا تہذ البالاد امیر مکے کا شہر جو ہے وہ بھی تو پہاڑ ہے نا وہاں وہ بھی مقام ہے یا درخت ہے جب وہ دو مقام ہیں تور بھی تو بلاد بھی یہی مقام لو اور وہ لو میرا جان اس طرف ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے اس کو میں غلط نہیں کہتا وہ بھی علماء نے لکھا ہے دلیل نکلی ابراہیم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام سے موس علیہ السلام سے دلیل واہ یہ سارے دلالت کرتے ہیں کہ لقد خلق کلنسان پی آسن تکوین جواب قسم ہے جواب قسم اور فطرت انسان کا بیان جواب قسم اور فطرت انسان کا بیان البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو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 کبھی کوئی آدمی سورج پہ عاشق ہوا ہے दिव्यु दिव्यु چاند پہ عاشق ہوا ہے اگر وہ حسین ہوتے آپ سے زیادہ تو کوئی عاشق ہو جاتا نہ سورج کی آنکھیں ہیں نہ ناک ہے نہ کولیاں کولیاں گل ہے تو نہ اس کے لب ہیں نہ سورج مسکراتا ہے نہ سورج ناز کرتا ہے کوئی چیز نہیں سورج چاند کے اندر یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے اندر موجود ہیں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 عورت میکے کے چلی گئی ناراض ہو کے کہ میں چاند سے زیادہ سین تھوڑی ہوں چاند تو ساری دنیا کو چمکا رہا ہے میں تھوڑی چمکا رہی ہوں او جی میکے کے چلی گئی رات کو وزیر صاحب پریشان صبح کو گئے منصور عباسی کے دربار میں کہ مجھ سے یہ حرکت ہو گئی منصور نے علماء کو بلایا ہر عالم نے یہی فتویٰ دیا کہ طلاق ہو گئی لیکن امام ببوہنی پرحمت اللہ علیہ خود نہیں تھے ان کا شاگرد بیٹھا تھا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 دو کے اندر ڈال دیتے ہیں دو کے نچلے طبقے کے اندر آگے سمجھ یا نہیں اپنی خوبصورتی کا لحاظ نہیں کرتا اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا تو اسفل سافلین میں چلا گیا یا نہیں چلا گیا اے سمردنا اسفل سافلین پھر لوٹا دیا ہم نے اس کو نچلوں سے نیچے نچلوں سے کیا نیچے اے صاف کہتے جانوروں کو کل انا میں بالہم اغل یہ جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے وہ جانور دوزخ میں جائیں گے یہ دو کا ایندھن بنے گا تو صاف سے بھی اسفل ہو گیا جانوروں سے بدتر دوزخ میں اپنے آپ کو ڈال دیا اپنے حسن سورت کی لاز نہ رکھی یہ نمبر ایک جی نمبر دو یہ ہے کہ انسان بڑا خوبصورت ہے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 پھر بھی دودھ دیتی ہے گائے بکری دودھ دیتا ہے یہ تو کسی کام کا نہ رہا اس لیے جانور کو ذبے کرتے ہیں کوئی نہ کوئی چمڑا شمڑا حاصل ہو جاتا ہے نا چلو دنیا دار گوشت نہیں کھاتے غریب بڈھے جانور کا گوشت بھی کھاتے ہیں جانور بھی کسی کام کا ہوتا ہے جانوروں سے بات تار یہ پھر لوٹا دیا ہم نے جانوروں سے بھی نیچے اس کو یہ دونوں مانے سمجھ آئے آگے فرمائے الزین عموہ ہاں. اپنے حسن کی لاج رکھو مگر جو لوگ ایمان ل عمل کی اچھے ان کے لیے ثوا بغیر مکتوب انتہا فما قزے بوگا زجر ہے پس کون سی چیز جٹلاتی ہے جو اے انسان بعد اس کے کون سی چیز جٹلاتی نا مقذب بنا رہی ہے یہ لکھ لو یہ انسان کافر جو ہے